مت کافر کو آزاد کیزاد ہو گئے آزاد نہیں محکوم کیوں ہوا گلام ڈر غلام ہو گیا کل کھوپڑی چکو کام دے دیتا. عوام چنگے زمانے دی عوام دا حال ہے. امام محمد دا دی عوام محمد میرے پہلو سارے میرے غلام بننا غلام رکھنا گوبارہ نی کر چنگے تو ہال عوام خواس اس دور در کروڑا درج دیکھنے سکوٹی منگی اور میاں اصل گاہ وہ بھیڑ چوہ در کو بیٹھنے وہ بھیڑ چوہ کسے بجے دھوڑ دیتا تھا جو پاندہ پوٹنا پوٹنا تھا وہ اسے پاندہ پوٹنا چاہتا ہاں پکٹی پکٹی دیا پتراہ تھا وہاں در لینا وہ دیتا ہے نارے کہنا در اوڈا پیدا پچھانی نارے میں در اوڈا مکہونی چاہ لیا ظلم کر رہے نہ ظلم کی اخیر کی اللہ پادری صاحب کا فتوا میرے دیا جا شریف نہیں ہوا مففرت نہیں ہوا کا مقراسلم کنیا کم کرو گے مففرت نہیں ہونی ہے کم کرو گے مففرت نہیں ہونی وہ دلے کر رہے ہیں سیر پادری آ کے فرض ہو گیا جاس لانسی قوم پڑھنے میرے چی ہوئے جوانی تو جانی سے حرام ہے صل علی امام ابو بکر صدیقอัลلہ اکبر آج یہ بچے کو دالے مراماں صرف صرف دیہاڑی دے بچے دو 252 کڈارے مارن۔ او جے کڑا۔ کیں سام بجے سی گڑیا والا۔ آہو۔ دالے تے دا۔ تو کئی دائی مرانا برات کو۔ سچ دا روبت ہے۔ کوئی نہ دین مذہب ہے۔ نارا میرے نارا نہ بالکل کردا نہیںوٹ نی گل کر سور ہی سورا دمے نا اینا دا کی قصورت میں آخری پھر شمر امام شمر قاتل بنیا امام حسین دا پھر توارڈنس دیکھتے یدید دا اس کی اور سی شمرتے جنتی ہوتی کھوٹا جو ہے سارے نگاہ میں دراؤں جانمی سلے سارے جنتی وینا مراد مردو تھا بھی چوت پہلے جانم دیتی کہ سوارا دا پچھائے امرا تو کیوں اے دے آنکھے لگائیں بالکل فارمی جی اپنی ابوترا کی بلڈ پر اوپ مرتے ہوتا کیا ہے اکا بند کرتے ہے کر کلے کی پاڑا جلال پور جگہ مالک یہاں پستہ ہیں تانس پوٹر ہے کون یہاں پستہ ہیں دے یہاں پچھلا جڑا ہوا ہے اس اس کا نام ہے اس ہے اس کا نام ہے اس کا نام ہے ہے مجرے بار کیا لوگی وہ پوشت بردے در پانی ہے یہ زنا میں زنا یہ میں خیمیاں جمیتیا ہے نا میں اتنا زندگی لئے لکھتے گئے ہاں وہ بلدہ چلتا ہے کہ آپ بہت سرین کانی ہیں آپ کانوان ہیں وہ چلا ساری ساری کا۔ ہاں؟ جو بیٹھ <laughs> <laughs> لگا کو والا سے پیسان نبی سرکار جنا گاہ سارے جماعت کا کر کے حضور نو محمد اللہ تن غالب گھر ہے کلا ہے ہے صاحب کلا ہے مرزائی ہے اس بھائی بھی ہے اللہ تعالی تو اللہ تعالی سناری بھی کراتے ہیں بیسو دو جو صلح کراویاں تو وہ کراویاں خالق خالق تعالیٰ صلح نہیں کرائی بیسو دو جناہ کراویاں نیا جو یہ اونی زیادی میں بابے ٹوک جائے گی